جا کر کروق سے جو چیزیں یوں ہی دیوانگی میں کہی جاتی ہیں نا ایسی باتیں کا ہے کچھ دیوانگی کی باتیں کا گندا گو اے اے اکل ٹو شو پرا گو ا شوق کیوں ہو جائے گا اے اکل تو ہو جا پرا گو پریشان باتیں کرنے والی شوق کی وجہ سے اب عقل کو اپنے مقام سے ہاتھ ہٹا کر شوق سے جب انتیاز دیا ہے تو اسے کہتا ہے کہ یہ چھوڑ مربوط اور رب کی لاجیکل چیزیں جو ہیں ذرا ہی لاجیکل ہو جائے گا ہمارے پاس یہ ہوگی نا کنسٹرکشن اس کی اے عقل ٹوز اے شوق پرا گندا گاشو اے عشق نکتا ہائے پریشانم آر آب و نانے چرخ چو سینست بے وفا من ماہیم نہنگم کم مانم آرزوس یہ اس آسمان کے نیچے کا یہ روٹی کپڑے کا دھندا جو ہے یہ تو ایک بے وفاقت خیر ہے تیلاب ہے میں تو مچھلی ہوں ماہیم میں ہنماندر ہو یہ ہونا چاہیے میرے لیے یہ اس آسمان کے نیچے بیٹھے ہی ہے اس قسم کا جانم ملول گشت یا دل میں اڑ آ نور جیب موسائے عمران آرزوس اور اس کے بعد آئے ہیں یہ جی شیر اس کے نیچے کہ دی شیخ بات چڑھاؤ ہمیں گشت گرد شہر رات کو دیکھا کہ شیخ دیا لے کر پھر رہا تھا شہر میں کیا کہتا ہوا کہ کل دیو دد ملولموں انسانم آرزوس یہ دیرو اور برندے جو بس رہے ہیں ان سے تو میں تنگ آ گیا ہوں میں کسی انسان کی تلاش کر رہا ہوں زین ہم رہ سست اناست دلم گرفت اف یہ ساتھی میرے جن میں چلنے کی تاب ہی نہیں ہے تھکے باندھے ہوئے ان سے تو میں خود دل گرفتہ ہو گیا ہوں یعنی ساتھی ہیں لیکن ساتھیوں کی کیفیت یہ ہے سست اناستے ہوئے پیتیاں پیتیاں بیٹھے ہوئے ان میں دل گرفتہ ہو گیا ہوں شیر کداؤ رسم دستان مارجوس یہ اندی دیکھتی ہے نا اس میں جلال کتنا ہے یہ بڑا زور ہوتا ہے اس کے اندر شیرے کداؤ و میں دستان وار اور عجیب شیر ہے اس کا یہ ہے کہ یافت می نش یوستا ہے میں نے اس سے کہا کہ میں بھی تلاش کرتا رہا ہوں تیری طرح سے جس کی تو تلاش کر رہا ہے وہ تو نہیں ملے گا کہ گفتگا می ن شد آنا مار یہ حجی بات یہاں آتا ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ رومی پسند ہے اقبال کے یہاں یہ ہے کہ مسلسل جستجو مسلسل آرزو تزیزن و نرسود نرفیزن یہ ہے نا تو اس نے کہا ہے کہ وہ جو اگر وہ مل جانے والا ہو تو اس کی آرزو آرزو کیا ہوئی وہ تو آرزو ہی اس کی ہے کہ جو میں جانتا ہوں کہ ملے گا نہیں اس لیے یہ آرزو جو ہے یہ کبھی بھی مردہ نہیں ہوگی یہ ہمیشہ زندہ رہے گی تنہائی میں یہ کیفیت ہے کہ جان نکل رہی ہوئی لبن پہ ہے جی پتا بڑا نہیں ہے اور او باوجود کہ تے میں تو تے لبنا ہی انہیں جگہ لبے نا بجے سورت بیٹھا رون کیوں ایسے بیٹھا ہے کی رونا بھی ہویا دونوں چیزاں ہے کیفیت یہ ہے نا دونوں کی کہہ بڑکا مارنا ہے گا انسان جو ہونا گا پیچھو پتلا کیوں آگنا کہنا گا جائے جو ہوئے بیٹھا ریا کتنا خوبصورت شیر ہے یہ جان کا یہ سارے سین شیر بہت گفتگ کے یافت می نا شبد جستا ہے ماں یعنی یہ یوں ہی سنی ہوئی بات نہیں کرتا وہ کہتا میں نے بھی بہت تلاش کیا ہے تیری طرح نہیں ملتا گفتگا کے جافت می نا شبد آنا مار اور اس کے بعد پھر یہ آگے آ جاتا ہے کہ وہ کس طرح سے اس وقت کے لیے رومنی کی روح آتی ہے اور آ کے مجھے یہ جی کچھ کہتی ہے کیا خیال ہے جاب <statistic> جی کی�� <comum> <usability> <محمد Sling> یہ غزل امی کی ہے جی جی ہاں کی ہے جی ساری غزل میں نے یہ پہلے سمجھا تھا ایک اور غزل ہے اس کی اس کے اوپر اس نے لکھی ہوئی آرزوس <tud Taste hablando> باری اس نے خود اقبال نے بھی وہ غزل نہیں ہے یہ غزل ساری کی ہے ساری ر اس لیے بھی اس میں نظر آتا ہے کہ یہ جو ایسی پستی ہے نا یک دست جام بادہ یک دست گلف یار رستے چنی میں آنا اے میدانم واروست یہ اقبال کا نہیں انداز اقبال اس قسم کی چیزیں جو آبجیکٹو ہوتی ہیں نا یوں نہیں رہتا اس قسم کا ناچ جو ہے نا اقبال کبھی نہیں ناچے گا ایک آدمی پیالا ہے اور ایک آدمی بندے جہاں ہے تو دونوں کتنی کلیپاؤنڈ ہے یہ انداز اقبال کا نہیں یہ نہیں شاعروں کا انداز تھا بدل کے اندر لیکن باقی چیزیں جتنی ہیں آپ اس میں دیکھیے کتنا زور ہے اس کے اندر تو یہ ہے جو وہاں ہوا ہاں جی چلے یا ایک گھنٹہ آپ بات کریں موج مزت خفت در سنجا بو شار از آنے آفتاؤ از متاش پارائے دوزدید شام کوک بے چاہدے بالائے بام شاعری ہے روح رو میں پردہ ہو رہا بردرین از پسے کوہ پارا احمد قبیب پہاڑ کے پیچھے سے پہاڑی کے پیچھے سے تو پاڑا ہے نا آیا کڑا کش رقشہ مسلے آف تاؤ اور شیب اون فرخندہ چوم عہدے شباب واہ بڑھاپا شیب سے فرخندہ, مبارک، فرخندہ. پیکرے روشن زینور سرمدی در سرا پائش سروئے سرمدی بر لبے او سرے تین ہانے وجود بند ہائے ہر خود سعود از خود کشو خود بخود خود چلے جا رہے تھے ہرفے او آئینے آ ویختا واہ واہ واہ کیا بات ہے صاحب. صاحب اس تشبیح کی کون داد دے گا صاحب دیکھتے ہیں یہ کتنی نادر تصبی ہے یہ اوپر کہا تھا نا کہ بند ہائے ہر فو سو از خود کشود اتنے اتنے نکات اتنے اتنی گہرائیوں میں بند چیزیں جو تھی کھلتی چلی جا رہی تھیں وہ کھل کیسے چلی جا رہی تھیں کہ آئینہ فی آئی یعنی بھی آتے تھے کچھ ترقوں کے سامنے آئی نہ رکھتی وہ خود بھول گئے ہر فی آئی نئے علم با سوز در آؤ مش موجود و ناموجود چیز چلیے ساتھ یہ ایگزٹینس اینڈ نان اگزٹینس اس کا اتر تو مجھے سمجھا جاتا یہ کیا ہے پہلا سوال ملازم کرنا ہوگا اگلا سوال ہے مانئے محمود و نامحمود چیز گڈ اینڈ کا پرابلم جو ہے اسے جائے جائیے ذرا پتا نہیں نا بھی کتنا نا بھی نہ جا رہے تیرے سوبرال آ گیا گا ڈائریکٹلی क्वेश्चन ہے جو یہ کیا ہے ویسٹ نہیں کیا ٹائم ورنہ ہونا چاہیے تھا افرا کلام کیا قدم دوسی کی مزاج کورسی کی پانی تانیا پوچھیا یہ کچھ ہوا منجی ڈالی بٹھایا ہوا کے رکھے پھر وہ موج آئی تو پھر میں پوچھ لیا نہیں اس طرح اتنا ہے ایک طرف یہ چیز ہے نا کہ اس کا پتا نہیں بھاگ جائے دوسری طرف استراب اپنا اتنا ہے کہ ان چیزوں میں وقت نہیں ضائع کر رہا ڈائریکٹلی کوشچن پوچھ رہا ہے موجود آنکھ می خا نمود وہی بات یہاں سے ہم نے شروع تھی کہ جو اپنی نمود چاہتا ہے بس وہ موجود ہو جاتا <تصفح> <تصفح> سوال ہی تو تھا اتنا بڑا جواب بلا رہا سنوا لیے دو نمبروں کے اندر گفت موجود آنکھ می خا نمود آشکارائی تقاضائے وجود وہی پہلی چیز جو آئی ہوئی ہاں جی پتا نہ وجود زندگی خود را آہا. کیا شیر ہے جی. زندگی خود را بخیشا راستن ابھی سچ دیکھتے ہیں کیا کہہ رہے را خدرا بخیشاراستن واہ واہ بر وجود خود شہادت خاصا نہیں جی جی اس کے اپنے ہیں وہ تو یوں ہے کہ اس کی ڈائلگ جیسے اس کی ہوتی ہے یہ اپنی ہے اس کی جی جی نہیں رومی کے شعر نہیں شیر نہیں فلسفہ تو اس کا ہی ہے رومی کا فلسفہ رومی کہیں لائے گا آگے بھی جہاں جا کے یہ آئیں گے نا جو دوسروں کی طرف سے الفاظ پہ اس کے اپنے ہوں گے فلسفہ ان کا ہوگا ہاں جی زندگی خدرا بحیشہ راستن بر وجود خود شہادت خاصن میں یہ عرض کر دوں کہ دونوں میں پہچانا کس طرح سے جاتا ہے رومی مفکر نہیں ہے وہ صرف سوفی ہے اس کے ہاں جتنی چیزیں آئیں گی وہ تصوف کی ٹیکنالوجی کے اندر یقین آئیں گی اس کے ہاں اس تصوف کے ساتھ ایک فکر کی آگیا لکھ ہے فلاسفیکلی یہ اس چیز کو بھی اسی طرح سے یہ ایکسپلین کرتے ہیں اس لیے اس کے ہاں جو انداز آئے گا اس کے ہاں اقبال کے ہاں اس میں امیزش ہوگی فکر کی اس تصوف کے ساتھ رومی جب آئے گا تو یا دوسرے آئیں گے تو ان کے ہاں خاد فکر کی وہ تصوف کی زبان اس کے اندر آئے گی قوم جی، ہوں جی اس لیے ہے نا کہ یعنی ڈائریکٹ سپیچ دے رہا ہے نا جیسے انگریزی نا میں ہم کہتے ہیں الفاظ یہ ضروری نہیں کہ انہی پہ ہوں جن, جن کا جواب ہے لیکن یہ چیز کیونکہ ہوتا ہے نا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ وہ کوٹیشن کے اندر دیا ہوا ڈائریکٹ اس لیے ہے ورنہ یہ سارا یہ جو ہے جوید نہ یہ تو ہو ہی جاتا لوگوں کا کیونکہ اس نے تو بات دوسروں کی باتیں سنانی ہے ہمیں موجود آنکھ میر خاحد نمود آشکارائی تقاضائے وجود پھر سمجھ لیجئے کہ یہ فلسفہ یا یہ خیالات جو ہیں یہ انہی کے ہوں گے یہ اپنے نہیں ہوں گے اس کے زندگی خدرا بخیش آ راستند بر وجود خدشہدت خاستن انجمن روز السط آراستن راستند آ راستن گیا پورا بر وجود خود شہادت خاصن یہ ہے نانی جی، صوفیوں کا پہلا ہی کالو بلا والا قصہ ان کے یہاں ہاں کہتے یہ ہیں کہ از احاذہ رب کا من آدم من ظہور ہم من بنی آدم منظہور ہم منظہور ہم ظہری واشد ولا انف سےم السطو کے کالو بڑا یہ ہے قرآن میں ایک بجہ بات تو کچھ اور ہے یہ دیا یہ بات ہے انہوں نے کہ ازم کے دن خدا نے ساری روحوں کو اکٹھا کیا اور اس کے بعد ان سے یہ کہا کہ الس کو کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں کالو بڑا انہوں نے کہا کہ ہاں تو خدا ہے اب اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ خدا کی یا ذات کی عمارت ہر انسان کے اندر اب خود ماجو ہے کیونکہ اس نے تو اے دےست اس کا نام ان کے یہاں اے دل علست ہے السطو کے رب گم ہے نا مست ال بھی ان کے ہاں ہوتا ہے ادے السط بھی ان کے ہاں ہوتا ہے یہ اس سے ہی ہے حالانکہ السطو کے ربے گم کے معنی ہیں کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں لیکن انہوں نے وہاں سے گرم مست علست بائے الف تو یہ وہ عہد الفط کہ خدا نے کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کالو بلا تو آگے یہ کالو بلا بھی ان کے آیا کرتا ہے دیا تو وہ یہ, یہ کہتے ہیں کہ خدا کی معرفت ہر انسان کے اندر اب خود ودیت کر کے رکھ دی گئی یہ اس کی جہالت ہے جس کی وجہ سے یہ خدا کو پہچانتا نہیں ہے اگر اس جہالت کو رکھا رفع... یہ جہالت ہے اس مادی دلزل کے اندر پھنسنے کی وجہ سے اگر اس مادی دلدل کو صاف کر دیا جائے اس سے تو وہ باہر سے کہیں نہیں مارفت خداوندی آتی مارفت خداوندی تو پہلے دن اس کے اندر موجود ہے کیونکہ اگست کے دن یہ ساری چیز ہو چکی ہوئی ہے یہ اس کے اندر موجود ہے یہ ہے ان کے ہاں کا یہ پنج پر بالکل خلاف سوال نہیں ہے اگر یہ چیز ہو تو یہ سلسلہ رشد و ہدایت تمبیائے کرام کا آنا خدا کی طرف سے صحیح کا لانا صحیح کا پیش کرنا تو اس کا یہ کہنا کہ من منشاف الیام یوں من شاف ال یاقو اگر اندر یہ ساری چیزیں موجود ہوں تو اس کے بعد اس کی تو ضرورت ہی نہیں پڑتی لیکن تصور والے یہ مانتے ہیں کہ یہ ایز اے خارق سے لیا ہوا ہے یہ جسے آپ کافر اور دہرے اور ملحد اور یہ کچھ کہتے ہیں یہ در حقیقت وہ ماد کی دلدل میں زیادہ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں اس لیے ان کے سامنے یہ کل کے بعد آتی نہیں ہے اس کو اگر دھو دیا جائے تو نیچے سے یہ عہد الست کا جو خدا کی معرفت ہے یہ فوراً سامنے آ جائے گی یہ ہے ان کے ہاں کا یہ قصہ ہے رومی باقی صوفیوں کی طرح اس پہ بڑا ہاتھ کرتا ہے اس لیے یہ لایا ہے کہ انجمن روزے ارست آلات بر وجود خد شہادت خاطم گربوشن زندہ یا مردائی یا جان بلب آج سے شاہد کل شہادت را قلم یہ جو چیز ہے جی یہ تین تیری سٹیجز ہوں گی یا تو زندہ ہے یا تو مردہ ہے اور یا جام بلب ہے جی ہاں موت کی رشویوں میں کھڑا ہوا ہے میں زندہ نہ مردہ یا بلب ہوں تو یہ تین شاہد ہیں خدا کے وجود کے ان سے تو شہادت طلب کا یہ جو ہے اگلا حصہ جی یہ شاہد اول اور شاہد دوم اور شاہد قوم یہ ہے مشکل فری ان کے یہاں کی چیز یہ اگر کوئی اس کو اسی طرح سے آنا ہے تو یہ ورنہ اس کو پھر آئندہ دیں گے کیونکہ یہ یہ تین چیزیں ان کے ہاں بڑی مشکل یہ تین ہی شہادتیں دیتے ہیں ہمیشہ خوشی جو ہوتی ہیں یعنی تین اسٹیج انسان کی ہو سکتی ہیں یا تو وہ زندہ ہے ان تینوں سے شہادت طلب کرنے کے مختلف طریقے ہیں ان کے زندہ انسان جو ہے وہ شہادت کیسے دیتا ہے اس کی جو مردہ ہو چکا ہے جس کا شعور بالکل مر گیا ہوا ہے وہ کیسے شہادت دیتا ہے اور جو بین بین ہے برزخ کے اندر یہ جام بلب کے معنی حالت سے ہی ان کے اندر سے کہتے ہیں نہ زندہ ہے نہ مردہ ہے اب انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو الست کا پیمان ہے اس کے بنا پر ہر انسان کے اندر خدا کے وجود کی شہادت تو موجود ہے انہوں نے قالو بلا کہا ہوا ہے جس نے بلا کہا ہے وہ تو شاہد ہو گیا اب وہ یہ کہتے ہی ہیں کہ پھر ہر انسان کیوں نہیں یہ خدا کا اقرار کرتا کیوں نہیں اس کی معرفت وہ بتاتا تو کیا کیا جائے وہ کہتا ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ تین کیٹیگری میں انسان بٹ گیا یہاں آ اور کیٹیگری یہ ہے کہ یا وہ زندہ ہے یا وہ مردہ ہے یا وہ ان دونوں کے بین بین ہے ان تینوں سے اس کی شہادت طلب کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے شہادت یہ تینوں ہی دیں گے لیکن اس کے لیے طریقہ الگ ہوگا تو اس کے بعد یہ بتایا جا ضرور بھی یہ تصوف والے جو ہیں یہ تینوں سٹیجز گنا لیتے ہیں انسانوں کی جو مارکت کی تلاش کے اندر ہوتے ہیں تو پھر اس سے یہ بتاتے ہیں کہ ان سے اس شہادت کا طلب لینا یعنی یہ خود گواہی دے رہے ہیں اس بات کی کہ ہاں ٹھیک ہے ہم نے وہاں کہا تھا تو دو ہی ہمارا رم ہے ان تینوں سے شہادت کس طرح سے لی جائے گی یہ تین ہیں ان کے یہاں کے شاہد اور یہ اس کا تعلق وہی کانشیسنس شعور سے ہوگا تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم آئندہ لیں کیونکہ بات یہ زیادہ تفصیل تل چلی جائے گی اور یہیں سے یہ اب وہ میراج کے اوپر لے آئے گا دلیل میراج پہ دلیل لانے کے بعد پھر یہاں سے اس کے ساتھ یہ آگے چل پڑے گا تو اسے ہم آئندہ پہ اٹھا رکھتے ہیں اور اس میں پھر وہ محمود ہونا بھی آنا ہے گوڈا لیول بھی آنا ہے دی موسٹ ڈیفیکل پرابلم اور وہ ایتھیکل یعنی ورلڈ میں بھی فلاسفیکل ورلڈ کے اندر بھی اور خود ان کے انفٹیکل ولڈ میں بھی معمول و نامامود تو بہت مشکل کوئی چیز ہے نا اس لیے اسے ہم آئندہ کے لیے دیں گے ہم جاوید نامے کے سطح تیرہ کو ختم کر چکے ہیں چودہ سے ہم آئندہ دیں گے شربنا تفب اللہ عربہ کام